آشور کا وہ دن آ گیا جب انقریب امام حسین علیہ السلام کو بہت ہی بے رحمی سے قتل کر دیا جائے گا آپ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے اصاب و انصار کو اپنے بچوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھیں گے عاشور کا دن وہ دن ہے کہ اگر اس کی داستان کسی کو بھی سنا دی جائے تو چاہے وہ شخص مسلمان ہو یا نہ ہو اگر انسانیت سے تعلق بھی رکھتا ہو تو اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں آشور کا دن کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے اخلاق کو آپ کی عظمت کو ہمارے سامنے لاتا ہے کس طرح سے چراغ ہدایت بنتا ہے اور کس طرح سے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں بھی امام حسین علیہ السلام چراغ ہدایت اور کشتی نجات بن کر سامنے آئے ہیں یہ ہم جانیں گے ہمارے آج کے ایپیسوڈ میں سسٹر آپ سے سب سے پہلے یہی جاننا چاہیں گے کہ شب آشور گزر چکی اور عاشور کا وہ دن آ گیا کہ اگر جس دن کا اگر ہم تصور بھی کریں تو ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں تو اس دن کی شروعات میں وہ کون سے واقعات تھے جو رونما ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح عاشور نمودار ہوتی ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ عبادت میں پوری رات بسر ہوئی اور اس سے پہلے کہ میں حالات کا ذکر کروں ایک جملہ کہنا چاہوں گی کہ بہترین عابد و زاہد ہم اصحاب امام حسین علیہ السلام میں پاتے ہیں انصار میں پاتے ہیں مولا حسین اور ان کے مختصر سے چاہنے والے وہاں تھے لیکن واقع وہ عابد و زاہد وہ تقوی وہ ایمان کے ہم معراج وہاں پر پا رہے ہیں کہ جو رہتی دنیا تک کے لیے عمل بنے ہوئے ہیں بلکل. ایک رات جو محلت کے لیے گئی پوری رات عبادت میں کاٹی گئی عبادت میں بسر ہوئی اب جب صبح عاشور نمودار ہوئی جناب علی اکبر علیہ السلاۃ وسلام نے اذان دی ہے ہر لحاظ سے آپ رسول خدا سے بہت زیادہ شباہت رکھتے تھے آج کی یہ صبح اذان علی اکبر کے ساتھ آغاز ہوا جناب علی اکبر علیہ السلام نے اذان دی امام نے نماز صبح کی ادائیگی کی اور اس کے بعد لشکر کی صفوں کو ترتیب دینا شروع کیا امام اپنے مختصر سے لشکر کو ترتیب دے رہے تھے امام کی نگاہ ایک مرتبہ یزیدی لشکر پر پڑی اس بڑے لشکر کو امام نے جب دیکھا ہے ایک مرتبہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ایک دعا کر رہے ہیں میں اس دعا کا ذکر کرنا چاہوں گی اور اس دعا کا ذکر کرنا اس لیے بھی ضروری سمجھ رہی ہوں کہ ہر ایک تنہا فرد کسی بھی وجہ سے جو اس دنیا میں تنہائی کا شکار ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ امام حسین سے تنہا کوئی نہیں تھا امام حسین سے تنہا کوئی نہیں تھا اور اس تنہائی کے عالم میں بھی مولا حسین علیہ السلام اپنے دل کو خود ڈھارس دے رہے ہیں اور اپنے رب سے فریاد کر رہے ہیں ایسے عالم میں جب جہاں پر اپنے مختصر سے لشکر کو دیکھا دوسری طرف یزید کے بڑے سے لشکر کو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں ایک مختصر سی دعا کی اور اس کا جملہ یقیناً ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے امام نے ایک مرتبہ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کی آ فرماتے ہیں بارہ ہر رنج و غم میں تو ہی میرا سہارا ہے ہر مشکل میں تو ہی میری امید کا مرکز ہے مجھ پر جب کبھی مصیبت پڑی تو نے ہی تو نے ہی اپنی پناہ میں مجھے لیا تیرے ہی ذریعے اپنے بچاؤ کا سامان میں نے کیا ہے کتنے ہی ایسے مصائب و اعلام آئے جب دل کمزور پڑ گئے چاروں تدبیر کے راستے بند ہو گئے چارہ و تدبیر کے راستے بند ہو گئے دوست ساتھ چھوڑ کر چلے گئے دشمنوں نے خوشیاں منائیں لیکن میں نے تیری ہی طرف رجوع کیا تجھ ہی سے فریاد کی اور تیرے سوا ہر کسی سے بے نیاز ہو کر صرف تجھ ہی سے لو لگائی اور تو نے مجھ سے ہر مصیبت کو دور کیا اور ہر رنج علم سے مجھے نجات دلائی بے شک تو ہی ہر نعمت کا مالک اور ہر حاجت کا مرکز ہے آقا حسین کے دعا کے یہ جملے آج بھی ہمیں ہمارے ضمیروں کو جگانے کے لیے کہ ہم اپنی ذرا سی تنہائی میں بے قراری کا مظاہرہ کرتے ہیں مولا حسین اتنی تنہائی کے باوجود بھی کہیں سے یہ جملے کیا ہمیں یہ لگتا ہے کہ مولا کہیں پر بھی پریشان نظر آ رہے ہیں یا مولا اس طرح سے کہ اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس کر رہے ہیں کہ اب کچھ نہیں رہ گیا دنیا میں نہیں بلکہ مولا حسین اس لمحے میں بھی خداوند عالم کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں امیدوار ہیں کہ پروردگار عالم تو ہمیشہ میرے ساتھ رہا ہے تو لہٰذا میں اس وقت بھی تو ہی امیدوار ہوں جی بے شک یہ بہت بڑا پیغام ہم سب کے لیے ہے مولا حسین کی تنہائی کے ذریعے سے آج بھی ہمیں یہ سامنا اپنی تنہائی کا جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا ہی ہے کہ آقا حسین علیہ السلط اگر حق بجانب ہیں اور تنہا بھی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں آج بھی دنیا میں اگر ہم حق پر ہیں اور اس حق پر ہونے کی بنا پر اگر کسی کو اذیت دی جاتی ہے مولا حسین کی تنہائی کے صدقے میں خدا بند عالم اس کی تنہائی کو دور کرنے کا خود بخود ذریعہ بناتا ہے صبح عاشور اس انداز سے اس دعا کے ذریعے سے مولانا نے کی ہے جس میں بھی ہمیں ایسے عالم میں اتنے غمناک عالم میں بھی آکا حسین نے ہمارے لیے ہدایت کا چراغ بن کر ایک مرتبہ ہمارے زمینوں کو روشن کر دیا ہے جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے سوچا کہ اکثر یہی ہوتا ہے نا کہ جب زندگی میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم صحیح ہیں لیکن ہمارے اپنوں نے اگر ہمیں اکیلا چھوڑ دیا ہو تو ہم اکثر پروتکار عالم سے شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں ہم ڈپریشن میں جانے کی باتیں کرتے ہیں یا ہمیں لگتا you know, ہے یو اپنا کوئی نہیں یہاں امام حسین علیہ السلام ہے امام ہے کے کے جس نے تجھے تجھے اور تو یہ ہمارے بڑا پیغام ہے اور آج آشور کا دن اس دن بھی امام حسین علیہ السلام ہمیں پیغام دے رہے کہ پہلی بات تو اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے آپ کے ساتھ اگر کچھ ہو بھی رہا ہے تو پروردگار عالم اسے دیکھ رہا ہے اور دنیا کے آگے ہاتھانے سے پرور دگار عالم سے فریاد کریں۔ اب اس دعا کے بعد جس طرح وقت گزرتا گیا ٹائم جاتا گیا اور ظہر کا وقت قریب آ گیا اس وقت تک وہ کون سے مصائب و تکلیف تھے جو امام حسین علیہ السلام نے اور آپ کے لشکر نے برداشت مسائب کی ہے مصائب کی انتہا اس دن ہے اور وقت جیسے جیسے بیت رہا ہے تکلیفوں میں اضافہ ہی ہونا ہے روزی عاشورہ کا وہ منظر کہ امام نے صبح کے وقت خطبہ دیا حجت تمام کی ہے اور اس خطبے میں بھی امام ان لوگوں کو ایک مرتبہ پھر سے متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ گمراہی سے نکل آئیں امام ہر لمحہ یہی کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح ان لوگوں کو اس گمراہی سے نکال کر ان لوگوں کو نیکیوں کی طرف خدا کی طرف دین ہاں کی طرف اسلام کی طرف لے آئیں امام نے ہر مرتبہ یہ کوشش کی ہے یہاں تک کہ روز عشورہ جو کہ مصاحب کے انتہا تھی امام نے خطبہ دیا حجت تمام کی نماز ظہر کا وقت ہوا اس وقت نماز قائم کی ایسے عالم میں جو ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں نماز کے حوالے سے بات کی تھی آج ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ ایسا عالم ہے کہ تین دن کی بھوک اور پیاس ہے اور اس طرح سے دشمن کا نرغ ہے گھیرے میں دشمن لیے ہوئے ہیں اس عالم میں کہ جان کو بچانے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور کربلا کربلا والے وہاں پر اپنے آپ کو آمادہ کر چکے ہیں شہادت کے لیے ایسے عالم میں بھی اگر جب نماز کا وقت ہوتا ہے اس وقت مولا نے مرتبہ نماز پڑھانا شروع کی اور اصحاب کی تمنا بھی ہے کہ مولا کے اقتدا میں نماز پڑھائیں تاریخ میں ملتا ہے روایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے نماز پڑھانا شروع کیا ہم آج بھی اس دنیا میں دیکھیں کہ اگر کوئی انسان جب نماز پڑھتا ہے کہیں پر بھی نماز پڑھ رہا ہو اگر کوئی غیر مذہب کا بھی انسان ہے تو وہ بھی احترام کرتا ہے وہ بھی عزت کرتا ہے اگر وہ گزرنے والا ہوتا ہے بھلے ایک غیر مسلم کیوں نہ ہو لیکن ہمارے ہندوستان ملک کی خوبصورتی بھی ہے کہ یہاں پر بھائی چارہ اس قدر ہے کہ اگر انسان کسی دوسرے کے مذہب کا کوئی اس طرح کا پروگرام یا فنکشن یا اس عبادتوں کو دیکھتا ہے تو اس کا احترام کرتا ہے مسلمان غیر مسلم کی عبادتوں کا احترام کرتے ہیں غیر مسلم مسلمانوں کی عبادتوں کو یہ بارہا ہم نے اپنے اس ملک میں بھی دیکھا کہ مسلمان انسان نماز اگر پڑھ رہا ہے اور غیر مسلم ہے تو وہ رک جاتا ہے کہ نہیں وہ خدا کی خدا عبادت جی, جی مکمل ہو جائے تو ابھی ہمیں وہاں سے نہیں گزرنا ہے اسے پریشان نہیں کرنا ہے یعنی ایک احترام غیروں کی نگاہ میں بھی ہے کہ یہ اپنے رب کو یاد کر رہا ہے وہاں پر جو اپنے آپ کو مسلمان کر میں خود کو کہہ رہے تھے ان لوگوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور جب دیکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نماز میں ہیں ان لوگوں نے تیر برسانے شروع کیے اور روایت میں ملتا ہے کہ جناب سعید ان تیروں کو زہر قین اور جناب سعید ان تیروں کو روکنے کی کوشش کرتے رہے حتیٰ کہ جناب سعید نے بہت تیر کھائے ہیں امام تک وہ تیر پہنچنے نہیں دینا چاہتے ہیں اور نماز کے عالم میں جناب سعید کھڑے ہو گئے اور اس وقت ان تیروں کا وار خود پر لیتے رہے نیزے وہاں سے برسائے گئے تیر پھینکے گئے حتیٰ کہ جب نماز مکمل ہوئی جناب سعید جو ہیں انہوں نے جامع شہادت نوش فرمایا وہ شہید ہو چکے تھے مورخین لکھتے ہیں کہ نیزے اور تلوار کے زخم کے علاوہ تیرہ تیر سعید کے سینے پر لگے ہوئے تھے یعنی اپنے سینے پر وہ تیر کو روک رہے تھے کہ میرے مولا میرے آقا میرے امام تک یہ تیر نہ پہنچ پہنچنے سکتی. پائیں اور اس عالم میں اس نماز کو مکمل کیا ہے امام نے یہاں تک کہ پھر امام وقت جیسے جیسے بیتتا رہا کبھی اصحاب کے جنازے کبھی انصار کے جنازے بھائی کا جنازہ بھتیجے کی میت بھانجے کی لاش اٹھا کر لائے ہیں ہر ایک قربانی امام دیتے جا رہے ہیں حد یہ ہو گئی کہ جو صغیر سن تھا جو چھ ماہ کا بچہ ششما علی اصغر علیہ السلات جس بچے نے ابھی بولنا بھی سیکھا نہیں تھا اس بچے کو بھی ایک باپ کے ہاتھوں میں اس طرح سے شہید کر دیا گیا جسے آج بھی غیر مسلم افراد اس روایت کو سن کر کے تڑپ اٹھتے ہیں امام حسین علیہ السلۃ والسلام نے تمام قربانیاں خدا کی بارگاہ میں لیکن پیش کر دی اور اس عالم میں بھی خدا کا شکر ادا کیا ہے ہم بہت بے قراری سے اس بات کو دیکھتے ہیں کہ واقعاً کہ جہاں پر انسان کے لیے صبر کرنا مشکل ہے خدا کی رضا کے لیے برداشت کرنا پڑے تو وہ برداشت کرتا ہوا خدا کی خوشنودی کو حاصل کرے گا اور شکر کرتا ہوا ہی نظر آئے گا جی جی سسٹر جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز عاشور ایک کے بعد ایک لاشے ایک کے بعد ایک میت امام حسین السلام کے خیمے میں آ رہی ہیں دیکھتے ہی دیکھتے تمام انصار و اصحاب شہید ہو گئے آپ اپنے, اپنے بیٹوں کے لاشیں حتیٰ کہ آپ نے حضرت عباس علیہ السلام تک کا بھی لاشہ اٹھا لیا اب یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد بھی اتنی ساری قربانیاں شہادتوں کو برداشت کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے حجت کس طرح تمام کی ہوگی آخری وقت امام حسین علیہ السلام کا کہ جب اب اصحاب و انصار میں سے کوئی باقی نہ رہا تیس ہزار کا لشکر امام کے مقابلے میں بھیجا گیا جو انسان لاشوں پر لاشیں اتنے اٹھا چکا ہو جس نے یہ جملہ کہا ہو کہ میری کمر جھک گئی جس کی آنکھوں کا نور جاتا رہا ہو لیکن وہ شخص ایسے عالم میں بھی جب دل ٹوٹا ہوا ہے جس کی قوت جاتی رہی ہے اور وقت سے پہلے ضعیفی آن پڑی ہے ایسے عالم میں بھی مولا حسین علیہ اللاۃ وسلام نے حجت تمام کی ہے لیکن ادھر سے لشکر یزید نے اپنی بے وفائی کا پوری طرح سے اظہار کر دیا مولا کے مقابلے میں تیس ہزار کا لشکر تیار کیا گیا امام نے اپنے خطبے میں اپنا تعارف بھی کرایا اپنے گھرانے کا تعارف کرایا کہ آخری مرتبہ پھر سے انہیں یاد دلا دوں کہ میں کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں میرے والدین کون ہیں لیکن اور پھر ان یزیدیوں کی مذمت بھی کی لیکن ان تمام باتوں کا ان کے دلوں پر اثر نہیں ہوا کیونکہ وہ ایک بہت بڑا ریزن بہت بڑی وجہ کہ ان کے جو شکم تھے حرام سے پر ہو چکے تھے جس کی وجہ سے حق کو پہچاننے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی کسی بھی بات کا ان لوگوں پر اثر نہیں ہوا امام تنہا امام کو سمجھ کر ان لوگوں نے پوری طرح سے ارادہ بنا لیا ہے کہ اب ان کا کوئی اپنا باقی نہیں بچا لہٰذا چاروں طرف سے امام پر ٹوٹ پڑو یہاں پر ایک بات جو ہے قابل غور ہے کہ مولا حسین تنہا ضرور ہو گئے تھے لیکن مجبور نہیں کبھی بھی یہ خیال کسی غیر کے دل میں یا کوئی نیا سننے والا ہو کیونکہ الحمد للہ شیٰ نے حیدر کر اس بات پر محکم عقیدہ ہے کہ مولانا حسین اگر چاہتے کربلا کی بسات پلٹ سکتے تھے اکیلے ہی کافل تھے چیز. یقینا اور وہ شجاعت وہ دلیری آقہ حسین علیہ السلات وسلم کے بازوں میں تھی آپ کہ ایک حکم کا ہی انتظار تھا کہ یہ تمام معاملات جی کہ جی اللہ نے جہاں پر یہ انتظام کیا ہے کہ فرشتے ملائقہ آپ کے لیے موجود تھے کہ اگر آپ ایک حکم دے دیں تو وہ آپ کی طرف سے جنگ کرنے جی کے لیے آمادہ جی جی ہوں جی تو مولا حسین علیہ السلات وسلام مجبور نہیں تھے بلکہ آپ یہاں پر بس پروردگار عالم کی رضا کے لیے امتحان کے لیے آمادہ تھے اور تنہا بھلے تھے لیکن مجبور نہیں یہاں پر میں ایک واقعے کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ امام کی مدد کے لیے وہاں پر جو جنات آئے امام نے انہیں بھی منع کیا کسی اور نے ملائکہ میں سے آنے کی اگر عرض ظاہر کی امام نے انہیں بھی منع کیا ہے لیکن امام لوگوں سے انسانوں کو پکار کر یہ کہہ رہے تھے کوئی ہے جو میری مدد من کو آئے انصر من انصر نا کی صدا امام نے بلند کی تھی یہ امام صدا اپنے لیے نہیں دے رہے تھے کہ کوئی میری مدد کی ذریعے امام ایک مرتبہ پھر سے جہنم سے جنت کی طرف لوگوں کو لانا چاہتے تھے کہ میری آخری, کوشش, آخری, کوشش, آخری, لیے آخری لیے کوشش امام کی, کی صدا کے جی ذریعے سے تھی یہاں پر ایک واقعے کا ذکر کرنا چاہوں گی جو کہ کتاب ریاض القدس کے جلد دوم دوسری جلد میں صفحہ نمبر دو سو اکسٹھ سکسٹی ون پر موجود ہے ایک درویش کا واقعہ پایا جاتا ہے کہ ایک درویش تھا جو اس ارادے سے کہ اسے نجف اشرف جانا ہے اس ارادے سے وہ چلا ہے اور یہ کربلا سے ہوتا ہوا گزرا جب کربلا سے ہوتا ہوا گزرا تو وہاں پر اسے کچھ آواز سنائی دی اب جب یہ آواز بغور سنتا ہے تو یہ سن رہا ہے کہ جیسے کوئی التش کی صدائیں بلند کر رہا ہے اس آواز میں وہ درد تھا وہ کیف تھا کہ یہ شخص ایک مرتبہ رک گیا یہ درویش ایک مرتبہ رک گیا اور رک کر کے سوچنے لگا کہ یہ کون سا درد مند ہے کہ جس کی صدا میں اتنا زیادہ اثر ہے اس نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے یہ اللہ تش کی صدا بلند کر رہا ہے بہت پیاسا ہے میں بھلے پیاسا رہ جاؤں لیکن اسے میں سی کروں گا اس نے اپنا کشکول لیا درویش ہے کشکول اس کے پاس موجود ہے اس میں اس نے پانی بھرا اور اس آواز کے پیچھے یہ چلتا ہوا پہنچا اور یہ مختل تک آ گیا اب یہ اللہ کا ہی ایک انتظام تھا کہ یہ وہاں تک پہنچ سکا اب اس کے لیے ایک مرتبہ کچھ پردے خدا اند عالم کی جانب سے ہٹائے گئے یہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک شخص ہے لاشیں بکھرے ہوئے پڑے ہیں اور جو لاشیں پڑے ہوئے ہیں وہ خون میں غلطہ ہیں اور ان کے درمیان ایک شخص کھڑا ہوا ہے جو خون میں ڈوبا ہوا ہے اب یہ جب غور کرتا ہے پاتا ہے کہ یہ شخص ہی ہے جو اللہ تش کی صدائیں دے رہا ہے یہ آقا حسین علیہ صلاح وسلام کے ذات گرامی تھی یہ آگے پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی سدائے تش پر میں یہاں پر پہنچا ہوں یہ پانی آپ کے لیے ہے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں یہ پانی کیسے پی سکتا ہوں جب مستورات اور چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں جب تک کہ وہ سیراب نہیں ہو جاتے میں کیسے پانی پی سکتا ہوں میں سیراب کیسے ہو سکتا ہوں یہ شخص کہتا ہے کہ لیکن آپ کی سدائے علی تش پر میں یہ پانی آپ کے لیے لے کر آیا ہوں شاید آپ کو پانی نہیں ملا مولا حسین علیہ صلاۃ وسلام اب اس کی طرف دیکھتے ہیں ایک مرتبہ اس کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے گئے اب یہ دیکھ رہا ہے وہ منظر جو بالکل اس کی عقلوں کو حیران کر رہا تھا یہ درویش کیا دیکھتا ہے کہ ایک مرتبہ نگاہ ڈالتا ہے کہ جناب نو علیہ السلام اسے نظر آ رہے ہیں جو دریا میں غرق ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام پریشانی میں مبتلا نظر آ رہے ہیں جناب موسی علیہ السلام پریشانی میں مبتلا نظر آ رہے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام آگ میں پریشان نظر آ رہے ہیں اس طرح کے یہ مناظر عجیب و غریب دیکھ رہا ہے یہاں تک کہ ان تمام مناظر کو دیکھتا دیکھتا یہ پہنچتا ہے اس منظر کو بھی دیکھتا ہے کہ مولا کائنات بھی پریشان نظر آتے ہیں رسول اللہ بھی بہت ہی حیران و پریشان نظر آتے ہیں حتیٰ کہ امام حسن علیہ وسلم اسی خون سے جو ان کے کلیجے کے ٹکڑے ہوئے اسی عالم میں یہ انہیں دیکھ رہا ہے یعنی بالکل حیران ہے کہ یہ کیسے مناظر ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر ایک نبی ام تاہرین ان شخصیتوں کو میں پریشان دیکھ رہا ہوں جب یہ شخص اللہ تش کی بلند کرتا ہے یعنی سوچے کہ خدا نے کیا انتظام کیا کہ مولا حسین جب صدائے اللہ تش بلند کرتے تھے یا مولا حسین پر جو عذیتیں ہو رہی تھیں اس سے یہ انسان دنیاوی جو دنیا پرست تھے انہوں نے تو آنکھیں بند کر لی تھیں، لیکن ملائکہ میں استراب تھا انبیاء کی صفوں میں استراب تھا اے میں تاہرین پریشان نظر آ رہے تھے اس شخص نے یہ منظر کو دیکھا مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کیا سمجھتا ہے کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے مجھے یار و مددگار کی ضرورت ہے اب یہ کہہ کر امام نے ایک مرتبہ حکم دیا اب یہ شخص یہ درویش نگاہوں کو دوڑاتا ہے امام کے حکم پر دیکھتا ہے کہ وہ پورا جو بن بن ہے وہ پورا پانی سے بھرا ہوا ہے اور شیریں ایک دم میٹھا چشمہ وہاں جی پر جاری ہے اور وہ تمام تر چشمہ مولا حسین علیہ السلام کی سواری ذلجنا کے سموں کے نیچے سے جاری ہو رہا ہے اس منظر کو دیکھ کر کے یہ حیران و پریشان ہے امام حسین علیہ السلام نے اس کے کشکول کو ایک مرتبہ سنگریزوں سے بھرا اور اپنا دست مبارک اس پر پھیرا وہ تمام قیمتی جواہرات سے بدل گئے امام اسے عطا فرماتے ہیں کہ لے جا تو نے میرے بارے میں اتنا ہی سوچا یہ میری جانب سے میں تجھے تحفہ ایسے عالم میں بھی امام حسین علیہ السلات وسلم وہ کریم امام ہیں مہربان امام ہیں کہ اس پر کرم کر رہے ہیں اسے مہربانی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں اسے عطا فرماتے ہیں اب اتنا کچھ دیکھنے کے بعد یہ شخص ہاتھوں کو جوڑتا ہے کہتا ہے مولا بس اب اس دنیا کی مجھے کوئی تما نہیں ہے میں آپ کی آواز پر یہاں پہنچا تھا اب آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں تہ تیغ اپنی گردن کو رکھ دوں اور آپ کی بارگاہ میں آپ کی محبت میں سرخرو ہو جاؤں خدا کی بارگاہ میں اور یہ پھر شخص اپنی گردن کو تحتیغ رکھتا ہے یعنی یہاں پر امام نے اس واقعے کے ذریعے دیکھیں ہمیں پیغام بھی مل گیا کہ امام کو وہاں پر یار و مددگار کی اس لیے ضرورت تھی تاکہ اس یار و مددگار کو بھی امام اپنے ساتھ جنت میں لے جا سکیں اور دنیا کی ان تمام برائیوں سے غفلتوں سے جہنم سے اسے محفوظ کر سکیں جی بالکل ٹھیک سسٹر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر موقع پر ہر مقام پر جب سے امام نے اپنا سفر شروع کیا امام نے جس طرح قیام کیا ان تمام سختیوں کو برداشت کیا اپنے انصار و اذاب کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہر مقام پر ہر لمحے میں امام حسین علیہ السلام چراغ ہدایت بن کر سامنے آئے ہیں ہمارے اس پروگرام کے اس آخری سوال میں ہم آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ ہمارے ویورز کو ان تمام واقعات کے کی ذریعے کیا پیغام ملتا ہے اور کس طرح امام حسین علیہ السلام ہی وہ چراغ ہدایت ہے جو ہماری زندگی کو ایک بار پھر ہدایت سے بھر سکتے ہیں ہماری زندگی کو اندھیروں سے نکال سکتے ہیں بے شہر بہت سے پیغامات ہیں اس سے پہلے یہ جملہ کہنا چاہوں گی کہ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وََیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ حسین مولا حسین علیہ السلام وسلام چراغ ہدایت ہیں اور نجات کی کشتی ہیں اور یہ واقعہ جیسے کہ ہم نے پہلے ہی اپیسوڈ میں اس متعلق بات کی تھی کہ شاید یہ بات یہ حدیث امام کی رسول اللہ کی زندگی تک لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں آئی لیکن بعد کربلا اس کی بالکل وضاحت ہو چکی تھی absolutely. کیونکہ کربلا کے یہ دس دن امام حسین علیہ السلات وسلم نے وہ پیغام نشر کیا یوں تو ہم دیکھیں تو مولا حسین کے ذاتِ گرامی میں اگر خدا نہ کرے علماء بھی بیان فرماتے ہیں کہ اگر یہ دس دن بھی نہ ہوتے کربلا نہ بھی ہوتی تب بھی مولا حسین علیہ السلات وسلم کی ذاتِ گرامی اتنی کمپلیٹ تھی اور اس میں دیگر امہ کی مانند بہت سے پیغامات موجود تھے جی لیکن یہ قربانی کی وجہ سے اور زیادہ امام کا پیغام زمانے کے سامنے اور زیادہ عام ہوا اور آسانی لوگوں تک پہنچ سکا لیکن اس کے لیے امام کی یہ قربانی کہ امام نے اپنے وجود کو پیش کر کے خدا کی بارگاہ میں اور لوگوں کے لیے ہدایت کی راہ کو آسان کر دیا ایک روشن چراغ بن کر کے ہدایت کے راستے پر آپ نظر آتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے میں ہدایت کا راستہ صاف نظر آتا ہے اب اگر ہم تصور کریں خار کہ مولا حسین علیہ السلام اگر یہ قربانی نہ دیتے تو جو یزید نے منشا بنایا تھا جو اس کا ارادہ تھا کہ وہ حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال حلال حلال کر کرنا چاہتا تھا وہ چیزیں ہو جاتی آج ذنا اسلام کا ایک حصہ ہوتی آج جو ہے شراب جوا خوری اسلام کا ایک حصہ بن چکی ہوتی اسلام ہی نہ ہوتا بلکہ شاید اسے کچھ اور نام دے کر کے ان تمام گمراہیوں کو ان تمام برائیوں کو بے دینی کو جو ہے زمانے کے سامنے پیش کر دیا جاتا لیکن یہ مولا حسین کی ذاتِ گرامی تھی کہ جنہوں نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک چراغ بن کے خود کو اپنے آپ کو جلا کر کے اس راہ میں روشنی کی ہے اور لوگوں کو پیغام دیا یہ پورے دس دن بھی ہمیں ہر روز ایک نیا پیغام امام کی ذات گرامی جی سے جی ان کے صبر سے ان کی استقامت سے ان کے اخلاق سے ان کے خطبات سے ان کے الفاظ سے ان کی محبت کے ذریعے سے ہمیں ملتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہاں ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی کہ امام کی زندگی کے یہ آخری دن تھے لیکن لیکن پیغام اس طرح سے کہ رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کو آخرت کی بہترین زندگی کا تحفہ آپ نے دے دیا ہے ایک اہم پیغام مولا حسین کی قربانی کے ذریعے سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آقا حسین نے اپنی قربانی کے ذریعے سے سوئے ہوئے ضمیر کو جگانے کی ایک بہترین کوشش کی ہے کیونکہ جب ہم غور کریں تو جو یزیدی لشکر تھا اس میں بہت سے ایسے افراد بھی تھے کہ جو رسول اللہ کے صحابہ میں سے تھے اور کچھ ایسے تھے جو اپنے کو دین اپنے آپ کو دیندار کہہ رہے تھے بہت سے ایسے تھے کہ جو بہت نمازی قاری قرآن حافظ قرآن خود کو کہہ رہے تھے کچھ ایسے جو لوگوں کے درمیان بہت متقی مشہور تھے لیکن ان ان کا عالم یہ تھا کہ جب دنیا کی طرف انہوں نے رخ کیا تو بس دنیا کی طرف رخ کیا دنیا پرستی میں مشغول ہوئے آخرت کی فکر نہیں رہی امام حسین علیہ السلات نے اپنی قربانی کے ذریعے سے کو اس لیے جگایا کہ کہیں انسان اپنی عبادت پر تقوی پر مغرور نہ ہو جائے کہ اس غرور کی بنا پر وہ حق سے پھر دور ہوتا چلا جاتا ہے تو لہٰذا کربلا بہت سے پیغام ہمیں دیتی ہوئی نظر آتی ہے مولا حسین کی بالخصوص صفات کے ذریعے سے انسان آ چاہے تو اپنے اندر انقلاب ایک تبدیلی لا سکتا ہے جی بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک کہا آپ نے سسٹر کہ اگر ہم چاہیں تو امام حسین علیہ السلام وہ چراغ ہے جن کے اجالے کے ذریعے ہم اپنے آپ میں انقلاب ہم اپنے آپ میں تبدیلی لا سکتے ہیں ویورز اس بات کو یاد رکھیں اس بات کا خیال کریں کہ کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ہمیں وہ پیغام دیے ہیں جس کے ذریعے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں ہم دنیا میں کچھ اس طرح الجھ جاتے ہیں اس طرح ملوث ہو جاتے ہیں دنیا کی لالچ ہم پر کچھ اس طرح حاوی ہو جاتی ہے کہ ہم کافی بار یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے اذادار ہیں لیکن ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا امام حسین علیہ السلام ہمارے کردار میں نظر آتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہے اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں آپ کے اذادار ہیں آپ کی فرش اعضا ہمارے گھروں میں بچھاتے ہیں تو اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کریں کہ آپ کے چراغ ہدایت کا اجالا آج ہمارے کردار میں نظر کیوں نہیں آتا اور اگر ہمارے اس پروگرام کے ذریعے آپ کے کردار میں تبدیلی آ جاتی ہے تو پھر یہی ہماری کامیابی ہوگی اور عطا امام حسین السلام ہوگی اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت شکریہ